صورت متفین مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے ادبار سے اس کا نمبر 83 ہے نزول کے ادبار سے اس کا نمبر ایک روایت کے مطابق 86 ہے اس میں 36 آیات یعنی 36 آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے متفقین ناب تول میں کمی کرنے والوں کو کہتے ہیں وہ کہ یہاں پر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر ہے مگر ہر وہ شخص جو کاروبار کے معاملات میں جھوٹ فراڈ دھوکہ بازی وعدہ خلافی اور دیگر جن غلط باتوں میں خیانت میں وہ مبتلا ہے اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے چاہے وہ ملاوٹ کرتا ہو چاہے دودھ میں پانی ملاتا ہو چاہے نکلی مال کو اصلی مال کہہ کر وہ بیچتا ہو چاہے وہ پاکستانی مال کو وہ باہر کا کہہ کر بیچے چاہے وہ جھوٹا لیبل لگائے یا زبان سے جھوٹ بولے چاہے وہ عیب کو چھپا کر بیچے یعنی جو بھی مالی خیانت پائی جاتی ہے خرید و فروخت میں جو حرام ذرائع ہیں ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حرام کمائی سے محفوظ فرمائے اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا وئی لفین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے ویل کے ایک معنی ہے خرابی ہے بربادی ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے اللہ دین عیدک تالو ناسی <سؤال> یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ لیں یعنی مال خریدیں تو پورا ناپ لیں وہ دا کالو او وزن یوک اور جب وہ خود ناپ تول کر کوئی چیز دیں تو اس کے وزن میں کمی کریں جیسے ہماری عادت ہے کہ جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے لیکن سوال یہ ہے کیا ہم دکان پر بیٹھ کر یا اپنے فیکٹری پر بیٹھ کر یا اپنے کاروباری مراکز پر بیٹھ کر کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتے خود دھوکے سے بچنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا کس قدر خود غرضی کی بات ہے اللہ یا برو فون کیا انہیں گمان نہیں کیا انہیں فکر نہیں کہ یہ لوگ بے شک کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف نہیں یومین اوین اس دن اٹھائے جائیں گے جو دن بڑا عظیم دن ہے یوما اس دن یومس غب العالمی اس دن لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کل ہاں ہاں انا بے شک کتاب الفجاری گناہ گاروں کا نام اعمال لفی سجین ضرور سجین میں ہے زمین کا سب سے نچلا طبقہ مراد یہ ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد اس مقام پر قید کی جائیں گی ان کے نامائے اعمال کی وجہ سے ما اد اوکما سجین اور تو نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے ساتو و زمین تلے گنہ کی روحوں کو قید کرنے کا جو مقام ہے اسے اسلامی اصطلاح میں سکجین کہتے ہیں کتاب مرقوم یہ تو لکھا ہوا نامہ اعمال ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر ان کی روحیں قید کی جائیں گی اور جب تک قیامت واقع نہ ہو انہیں وہاں سزا دی جائے گی اور پھر جب قیامت واقع ہوگی تو ایسے لوگ جن کی روحیں سے میں ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آج قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے ویل ہے الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ بدین یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں وما یوکوبی اللہ کل متد انسیم فیصلے کے دن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا صرف وہی جھٹلائے گا جو معتد ہو حد سے بڑھنے والا ہو سرکشی کرنے والا ہو اسیم جو گناہ ہو تو حد سے بڑھنے والا سرکش گناہ ہی فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے جھٹلانے کے دو مانا ہے ایک مانا تو یہ ہے کہ کافر ہو اور ایک معنی جھٹلانے کے یہ بھی ہیں کہ گناہ کرنا اور پرواہ نہ کرنا قیامت کی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایمان برباد کر دیا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھے قیامت کی کوئی فکر نہیں تھی اذا تلا آیا تو نہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اولا فیر اولینا تو وہ کہتا یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اب جو مسلمان ہیں ان کی یہ ضرورت تو نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن پاک کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گناگار کو جہنم کی سزا کا ذکر سنائیں کسی گناگار کو جنت کی باتیں کریں تو یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کے قصے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں ہمیں جنت اور جہنم کا ذکر نہ کرو تو قرآن و حدیث کی باتوں کو اس طرح مذاق میں اڑا دینا کیا جس مسلمان کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہو وہ ایسا کہہ سکتا ہے قرآن پاک سننے کے بعد بھی اگر کسی کا دل وہ لرستا نہیں تو وہ سوچے اس کی وجہ کیا ہے کل بل ہر نہیں یہ پرانے لوگوں کے صرف قصے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے بل بلکہ را علی قلوب ما کانو یک یہ جو گناہ کرتے تھے ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے رانا کے معنی زنگ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اور ترمیزی شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا جب بندہ ایک گنا کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ کالا نکتا لگ جاتا ہے پھر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کر لے تو وہ سیاہی بڑھتی ہے پھر توبہ نہ کرے پھر گناہ کر لے یعنی بغیر توبہ کی مسلسل گناہ کرتا رہے تاقعد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے اور یہ فرما کر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی علی ما ان کی برائیوں کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے کل یقیناً انم بے شک یہ کافر اب یوم عید محجوبنا اپنے رب کے دیدار سے اس دن کافر محروم رہیں گے محجوبون کے معنی ہوتے حجاب کے اندر ہونا اس دن یہ کافر اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے یعنی کل بروز قیامت کافروں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا جب کافروں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے کل بروز قیامت انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا سما پھر ان لشیم بے شک یہ کافر ضرور جہنم میں جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں جانا ہے سم یو قولو حاضل کن تم بھی پھر کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کل یقین ان کتاب البغوری بےشک نیکوکاروں کا نام اعمال لفی ال میں ہے جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نام امار بلند کیے جاتے ہیں اور ان کے نامائے اعمال کو الگین میں مقام دیا جاتا ہے الگ ساتوں آسمان سے بلند اور عرش کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر مرنے کے بعد نیک روحیں جمع کی جاتی ہیں وہ ماں ادو تو نے کیا جانا ماں علی کہ کے کیا ہے کتاب مرقوم لکھا ہوا ناما اعمال وہاں ہوگا نیک روحیں وہاں ہوں گی اور جنہیں وہ مقام ملا یہ شہداء انبیاء اور اولیاء کا مقام ہے اے مالک کو مولا تو ہمیں بھی وہ مقام عطا فرما یش المقربون وہاں پر مقرب فرشتے حاضری دیتے ہیں ان کی زیارت کے لیے ان کے دیدار کے لیے ان کی روحوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے نیک اعمال کو دیکھنے کے لیے مقرب فرشتے آتے ہیں ان نل اب اور بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے الل اوکی انگرون تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے مفسرین نے فرمایا کہ جہاں پر جنت کا ذکر آتا ہے وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دوا ہیں یا تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ یہ حقیقتاً بھی ایسا ہوگا اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنتی بڑے سکون و چین سے ہوں گے کہ نیچے نہریں رواں دوا ہوں اور تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوں یہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے چین ہو تو جنتی جنت میں چین سے ہوں گے تارف بھی وجوہ سبحان اللہ تو ان کے چہروں میں پہچانے گا اے سننے والے جب تو جنتیوں کے چہرے دیکھے گا تو ان کے چہروں میں پہچان لے گا نوتن نویم چین کی تازگی جو ان کے دل میں چین ہے اس سرور کا اثر ان کے چہرے پر ہوگا مر رفیق مختوم انہیں خالص شراب پلائی جائے گی رفیق خالص شراب جو شراب طہور ہے جس میں نشہ نہیں جو ناپاک نہیں جس سے عقلیں خراب نہیں ہوتی جس سے سر میں درد نہیں ہوتا مختوم جو مہر لگی ہوئی ہوں گی سیل پیک مختوم اس بوتل کو کہتے ہیں کہ جس پر سیل لگی ہو یعنی وہ شرابیں جب سے تیار ہوئی ہیں ان جنتیوں کے علاوہ کوئی اسے چھو نہیں سکے گا خطامہ مسک ان کی موہر مشک کی ہوگی مشک سے سیل پیک کیا گیا ہوگا اللہ اکبر آج دنیا کے اندر ہم للچاتے ہیں اور کسی کی نعمتیں دیکھتے ہیں کسی کا بنگلہ دیکھیں کسی کی دنیاوی عزت دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے برابر ہو جائیں اس سے آگے بڑھ جائیں اور دنیا کی ساری کوششیں اسی وجہ سے کی جاتی ہیں دیکھا دیکھے بلکہ اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کئی طلبا محنت کرتے ہیں تو کسی کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ مجھے فلاں سے آگے نکلنا ہے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو انسان بہت ساری چیزوں میں للچاتا ہے کوششیں کرتا ہے اگر للچانا ہے اور کسی سے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ تمہیں کس میں آگے بڑھنا ہے وفی زالی کا فل یتنا فصل یہ جنت کی نعمتیں ہیں جس میں للچانے والوں کو للچانا چاہیے اور جنتی نعمتوں کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کیا جنتی نعمتوں کے حصول کی کوشش کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے نیک آمال تو ہم نے کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا تو کیا ہم ترغیب حاصل کر کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی حسد نہ ہو کینا نہ ہو صرف یہ ہو کہ یہ جیسی نیکی کر رہا ہے سبحان اللہ اے مالک کو مولا تم مجھے بھی ایسی نیکی کی توفیق عطا فرما وہ مزاج من منتسنیم اس خالص شراب میں جو مہر لگی ہوگی اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی تسنیم کا ٹیسٹ ہوگا تسنیم جنت کی سب سے اعلی شراب ہے شراب تہور جنت کی سب سے اعلیٰ ہے جو صرف مقرب بندے پئیں گے لیکن عام بندوں جو بندے جنت میں جائیں گے جو اعلیٰ جنتی نہیں ان کی شراب میں بھی اس تسنیم کا ٹیسٹ ڈالا جائے گا ائی یشرب یش المقربون بھی ہل تسنیم ایک ایسا چشمہ ہے شراب کا جس سے صرف مقرب بندے پیئیں گے ان لدی نہ بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیے گناہ کیے کانو من الزین آ منو وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے کس بات پر اس بات پر کہ آخرت کی خاطر دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا رہے ہیں آج بھی نیک لوگوں کا مذاق اسی وجہ سے اڑایا جاتا ہے کہ آخرت کے وعدے کی وجہ سے اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کی لذتوں کو ٹھکراتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یا اور جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزریں تو آنکھوں کے اشارے سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں وَإِذَا ادن قلبو الا من قلبو فکی نا اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں یہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے بعد یا نیک لوگوں کا مذاق اڑانے کے بعد جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے یا اپنے دوستوں کی طرف پلٹتے تو خوشیاں مناتے ہوئے اور یہ سمجھ کر کے ہم نے بہت بڑا کمال کیا وہ پلٹتے وہ اور جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے قالو وہ کہتے انہاغ لونا بے شک یہ مسلمان ضرور ہیں رہا ہے میں مظالم اس کی وجہ کی ہے کہ وہ کہتے کہ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں آخرت کی وجہ سے یہ تو بڑی نادانی ہے آخرت ملے نہ ملے کیا پتا دنیا میں تو عیش کر لیں خیر الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہماری حرکتیں کافرو جیسی ہوتی جا رہی ہیں آج اگر گناہ کرنے والے کے دل سے پوچھئے تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے جو کرنا رہا ہے ایش کر لیں حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کما تدین و تو دان جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے اگر دنیا کے اندر گناہ کریں گے تو پھر آخرت کے اندر گناہوں کی سزا ملنی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے بما سلو علیہ فی یہ کافر ان مسلمانوں پر نیکبان بنا کر نہیں بھیجے گئے مراد یہ کہ یہ مسلمانوں کی حرکتوں پر تو غور کرتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو بعض لوگ تارگٹ بنا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی آدمی نمازی ہو تو چوبیس گھنٹے اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور پھر بعد بات میں ارے نماز پڑھ کے یہ کرتے ہو ارے ٹوپی پہن کے یہ کرتے ہو ارے بھائی اللہ تعالی نے آپ کو اس کا نگہوان مقرر نہیں کیا آپ اپنے آمار کی فکر کریں وہ نمازی ہے تو آپ بھی نماز شروع کر دیں وہ بے نمازی ہے تو وہ آپ کے ٹارگٹ میں نہیں ہے اس نے بمشکل نماز شروع کی تو آپ کے ٹارگٹ میں آ گیا ہاں اصلاح کرنا اور چیز ہے لیکن مانیٹرنگ کرنا اور چوبیس گھنٹے تنقید کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے کل بروز قیامت میں کیا جواب دوں گا فل پس آج کے دن الدین آمن منل الکاری دشکون ساری زندگی تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے اعتراضات کرتے رہے فرمایا آج کے دن مسلمان کافروں پر ہسیں گے آج کے دن مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے اس کا سبب یہ ہوگا کہ مسلمان جنت میں ہوں گے اور وہ جہنم میں کافروں کو دیکھیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دروازے جہنم کے کھل گئے کافروں کی نظر پڑے گی دروازوں پر تو وہ نکلنے کے لیے بھاگیں گے اور اس قدر زور سے بھاگیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے گریں گے ایک دوسرے کو کچھ لیں گے اور جیسے ہی دروازے کے قریب جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا اور جنت میں بیٹھ کر وہ کاپروں کی بے بسی جہنم میں دیکھیں گے کہ جہنم میں کیسے بے بس ہیں تو بے اختیار مسلمانوں کی ہنسی نکل جائے گی ال کی تختوں پر بیٹھ کر وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے ہل بل کفارو ماں کانو یفالو نا کیا بدنا ملا کافروں کو ما کانو یا جیسا وہ کام کیا کرتے تھے یقیناً قاعدہ یہی ہے اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے ہاں کوئی گناگار مسلمان ہو ایمان پر خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اسے بخش دے تو وہ کریم ہے وہ رحیم ہے اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے مگر اصول یہی دیا گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرْئِيَرَا ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھے گا اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا ایک مردہ و محبت کے ساتھ درود و سلام بڑھیں سلام و سلام